اور و باللہ من الشیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و, و اصحاب ہی اجمائن ایک قصہ بڑا مشہور ہے جس کے معتبر ہونے کا تو پتہ نہیں ہے لیکن اس سے سبق بہت زبردست قسم کا ملتا ہے اور اصلاح احوال کے لیے ہم ہر دفعہ یہ یاد کراتے ہیں کہ بے سند واقعات کا استعمال کیا جاتا ہے ایک عباسی ہم تو سلطان کہتے ہیں خلیفہ نہیں کہتے گزرا ہے ہارون الرشید اس کا نام تھا اور ہارون الرشید کے عزیز بھی تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے عالم دین بھی تھے لیکن بعد میں ان پہ مجذوبیت غالب آ گئی تھی ان کا نام ہے بہلول دانا یہ بے تحاشا ایسے ہمارے مجذوب مشائق ہیں علیہم الرحمہ جن کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ مجزوبیت پہ بعد میں پہنچے ہیں پہلے یہ بہت بڑے بڑے حدیث کے عالم ہوتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید نے بہلول دانا سے درخواست کی ان کا زیز بھی تھا رشتے دار تھا کہ بازار جائیں کسائیوں کے جہاں گوشت پکتا ہے اور تھوڑا سا بازار کا حال احوال جو ہے وہ معلوم کریں ان کے ترازو دیکھیں ترازو میں وہ جو بانٹ رکھتے ہیں وہ دیکھیں ظاہر آج کل کے باٹ تو کلو دو کلو پانچ کلو اس زمانے میں شاید پیمانہ کچھ اور ہوگا کلو تو نہیں تھا اور اگر کسی کا باٹ کم نکلے یا اس کے ترازو میں کوئی خرابی نکلے تو اس شخص کو گرفتار کروائے اور دربار میں حاضر کریں بہلول چلے گئے پہلے کسائی کا جب باٹ دیکھا تو دیکھا کہ وہ کم تھا یعنی وہ شخص لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا یعنی جیسے آپ کہیں کہ کلو گوشت لینے گئے ہیں تو باٹ بظاہر تو کلو کا ہے لیکن پتہ چلے اس میں سے سو گرام کم ہے یا ڈیڑھ سو دو سو گرام کم ہے کسائی سے انہوں نے پوچھا کہ حالات کیسے چل رہے ہیں قصائی نے کہا جی بڑے برے دن دل کرتا ہے یہ جو گوشت کاٹنے والی چھری ہے اپنے ہی بدن میں گھسا دوں اور ہمیشہ کی نیند سو جاؤں بہلول وہاں سے آگے نکلے اور دوسرے کے پاس گئے اس کا باڑ چک کیا تو اس میں بھی خرابی تھی وہ بھی کم تول رہا تھا تو انہوں نے کسائی سے پوچھا کہ بھائی حالات کیسے ہیں گھر کے تو اس کا جواب ملا کاش اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا انتہائی ذلالت کی زندگی گزار رہا ہوں بہلول پھر آگے گئے تیسرے کسائی کے پاس پہنچے اس کا باٹ دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا تو بہلون نے اس سے پوچھا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے کیا حالات ہیں اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت خوش ہوں اللہ نے کرم کیا ہے اولاد بھی نیک دی ہے اور زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے بہلول واپس آ گئے سلطان نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا بہلول کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے باٹ کم نکلے ہیں پتھر جن سے وہ تولتے ہیں وہ کم نکلے ہیں تو سلطان نے کہا کہ انہیں آپ کو گرفتار کر کے ہمارے پاس پیش کرنا تھا آپ کیوں نہیں لے کر آئے بہلول نے انتہائی سادگی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی سزا دے رکھی ہے ان پہ دنیا تنگ کر رکھی ہے مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی یعنی ہمارے اعمال جو ہیں اور خصوصاً ایسے اعمال دیکھیں اعمال کو ہم دو درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک درجہ تو وہ ہے جو ایک ایسی کوتاحی غلطی یا گناہ ہے جس کا شاہد صرف اللہ ہے جو اکیلے میں ہم سے سرزد ہوتی ہے اور ایک ایسا گنا ہے یا ایسی کوتا ہے یا ایسی غلطی ہے جس سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو گنا اور کوتا غلطی تو دونوں قابل گرفت ہیں اللہ تبارک و تعالی دونوں پہ گرفت فرماتا ہے لیکن ایسی کو تاہی گنا غلطی جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس پر اللہ گرفت لازمند فرماتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا احساس اس شخص کو ہے یا نہیں ہے آپ سے کچھ سال پہلے ایک ہمارے عزیز ساتھی تھے انہوں نے عرض کیا اپنے کسی دفتر کے ساتھی کے بارے میں کہ وہ شخص بہت زیادہ رشوت لیتا ہے اور ابھی پچھلے دنوں اس کے بیٹے پہ کوئی ایسی بیماری آئی کہ جس کے علاج کے لیے اس کو پورا پاکستان پہلے پھرا پھر وہ لندن امریکہ کہیں گیا اور کروڑوں اس کے لگ گئے اور تب کئی بچے کا علاج ہوا اور وہ واپس آیا اور اس نے یہ کہا استغفر اللہ کہ اگر میں نے اتنا پیسہ کٹھا نہ کیا ہوتا تو بیٹے کا علاج کیسے ہوتا وہ تو مر جاتا تو ہمیں بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ کہنے لگے میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تم نے یہ حرام پیسہ کٹھا نہ کیا ہوتا تو تیرے بچے پہ یہ بیماری ہی نہ آتی تو جب تک ہمیں یہ باتیں سمجھنے میں اپنے ایمان میں ہم نہیں لائیں گے تب تک ہمارے حالات نہ انفرادی طور پہ نہ معاشرے کے اور نہ ہی اس ملک کے درست ہوں ایک کہاوت ہے کہ چین نے فیصلہ کیا کہ دیوار چین منائی جائے ظاہر کسی نے تو پہلی دفعہ بنائی ہے نا اور وجہ اس کے یہ تھی کہ ارد گرد بہت سے وحشی قبائل تھے جو وقتاً فوقتاً حملہ کرتے تھے اور ان کے لوگوں کو مار دیتے تھے اور اس زمانے میں تو اخلاقیات بالکل ہی کچھ نہیں تھی خواتین کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے بچوں کو غلام بنا دیتے تھے جوانوں کو غلام بنا دیتے تھے بوڑھوں کو مار دیتے تھے اور اس وقت کی جو دولت ہوتی تھی آپ بھی جانتے ہیں وہ ریوڑ ہوتے تھے ریوڑوں کے ریوڑ لے جاتے تھے تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دیوار بنائی جائے اور یہ وہی دیوار ہے جو آج دیوار چین کہلاتی ہے کچھ لوگ اسی حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید جس نے پہلی بار دیوار چین بنائی تھی شاید وہی ذوقر نین ہے جن کا قرآن مجید میں اور یاجوج ماجود کے حساب سے یہ قصہ مشہور ہے ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں کسی وقت انشاءاللہ یاجوج ماجوج پہ گفتگو کریں گے اور اس میں مختلف معاشروں میں اور مختلف مذاہب میں کیا مانا جاتا ہے اس پہ بات کریں گے اور پھر ہم دین کے حوالے سے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ تو وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیوار اتنی اونچی ہو کہ اس پہ لشکر جو ہے وہ بھی چل پھر سکے اور رہائش اختیار کر سکے اتنی چوڑی ہو اور اتنی اونچی ہو کہ کوئی اوپر سے نہ آ سکے کہا جاتا ہے کہ دیوار بننے کے بعد پہلے سو سال کے اندر اندر چین پر تین بڑے حملے ہوئے اور وہ دیوار ان حملوں کو روک نہ سکی اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آنے والوں نے دیوار پھلانگنے کی کوشش ہی نہیں کی انہوں نے جو دیوار پر لشکری موجود تھے ان کو رشوت دے کے تو دروازے کھلوا دیا یعنی سبق کیا ملا اور جو پچھلی گفتگو ابھی ہم نے کی بہلول کی اس سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں بادشاہ نے دیوار تو بنا لی لیکن اپنی عوام اور اپنے لشکر کی کردار سازی پر توجہ نہیں دی اگر اب پچھلے واقعے پہ بھی چلے جائیں تو وہاں بھی مسئلہ کیا ہے کون ہے جو اس طرح سے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے وہ جس کی کردار سازی نہیں ہوئی ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر چاہے وہ انفرادی ہی کیوں نہ ہو کردار سازی پہ کوئی بھی توجہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی مستشرکین جن کو اورینٹلسٹس انگریزی میں کہا جاتا ہے ان میں سے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی سبق آموز بات کی اس نے کہا کہ کسی بھی قوم کو اور کسی بھی تہذیب کو اگر تباہ کرنا ہے تو تین کام کرو ایک یہ کرو کہ ان کا خاندانی نظام کسی طرح تباہ کر دو. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی تعلیم و تربیت کا نظام کسی طرح تباہ کر دو اور تیسرا اس نے یہ کہا کہ جو ان کے رول ماڈلز ہیں جو ان جن لوگوں کی طرف وہ بطور نمونہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہیں ہمارے بڑے ہیں کچھ ایسا کرو کہ وہ ان کی نظر میں گر جائیں جیسے آج سے چند سدیاں پہلے علماء کا بہت بڑا مقام مانا جاتا تھا آج علماء کو کیا کہا جاتا ہے ہم آپ سن رہے ہیں کردار سازی نہ بطور والدین ہم کر رہے ہیں نہ ہمارے تعلیمی ادارے کر رہے ہیں نہ ہی معاشرے میں کوئی اور کر رہا ہے اور جتنی بھی ہمارے تحریکیں چلتی ہیں وہ یا معاشی چلتی ہیں اور یا سیاسی چلتی ہیں اگر ہمارے علماء واقعی وہ کوتاہیاں غلطیاں کر رہے ہیں جو ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تو ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وجہ تلاش کر کے اس وجہ کو ختم کرنا ہوگا اگر ہماری تعلیم میں سے تربیت ختم ہو گئی ہے تو کیوں ختم ہو گئی ہے ہمیں وجہ دیکھنی ہوگی اور اس وجہ کا سد باب کرنا ہوگا ہمارا خاندانی نظام اگر ٹوٹ رہا ہے تو وہ کیوں ٹوٹ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اب اس بات کی کئی تفسیریں ہو سکتی ہیں کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے ایک کم از کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آج بچہ اپنی ماں پر حکم چلاتا ہے ماں کی عزت بالکل نہیں ہے ماں کی حیثیت ختم ہو گئی اس لیے خاندانی نظام تباہ ہو گیا استاد کی عزت ختم ہو گئی تعلیم و تربیت تباہ ہو گئی ہاں کیوں ختم ہوئی یہ سوچنا پڑے گا اساتذہ جو آج غلط کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اور اسی طرح علماء کی عزت کیوں ختم ہوئی ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ان تمام باتوں کے اسباب پر غور کرنا ہوگا تب ہی ہم اپنے معاشرے میں کچھ کر سکیں گے ابھی پچھلے ہی دنوں ایسی ایک گفتگو دفتر میں ہمارے ایک عزیز ساتھی ہیں ہم سے ہو رہی تھی تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ مسائل بیان کرتے ہیں حل نہیں بتاتے تو سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جمعہ کے بیانات میں جب بھی ہم نے کوئی مسائل بیان کیے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل ایک آدھا تجویز ضرور کیا ہے کیونکہ ہم یہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن دین یو آر پارٹ آف دا پرابلم اگر آپ ہل جو ہے مسئلے کا اس کا حصہ نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ خود مسئلے کا حصہ ہے سو اف یو آر پارٹ آف دا سولوشن دین یو آر پارٹ آف دا پرابلم تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ہمارا سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ کردار سازی کا فقدان ہے وہ تربیت کا فقدان ہے جب تک ہم ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھیں گے تب تک ہمارے حالات کے درست ہونے کے لیے جو مرضی آپ کریں کچھ ہونے والا نہیں ہے اسی لیے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اِنَّمَا کچھ لوگ اس کو حدیث کہہ کر پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کرے بہت پہلے ہم بھی اس کو حدیث ہی سمجھے تھے اور ہم نے کہیں پڑھا اور کسی عالم دین ہی سے سنا کہ یہ حدیث ہے تو ہم ایک عرصہ اس کو حدیث کہہ کر بیان کرتے رہے اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے اور اس عالم دین کو بھی معاف فرمائے جس کو ہم نے سن کے یہ بات شروع کی یہ حدیث نہیں ہے ہماری اطلاع کے مطابق اب ہمیں تحقیق جو ہم نے کی ہے تو وہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ امام حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے جو کہ محدث بھی ہیں کہ ان کے محدث ہونے پہ کچھ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں لیکن ان کی بڑی جائز وجوہات موجود ہیں کہ وہ اعتراضات درست ضرور ہیں لیکن اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی بالکل سو فیصد جائز ہیں آج کا موضوع نہیں ہے اس لیے اس میں ہم نہیں پڑھتے تو آپ نے کہا انکم یعنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں اب اگر عوام میں کردار سازی نہیں ہو رہی ہے اور عوام میں تربیت نہیں ہو رہی ہے اور آج لونڈیاں اپنے مالکوں کو پیدا کر رہی ہیں ماں کو لونڈی بنا دیا نا نوکرانی بنا دیا تو ہم کس منہ سے اور کس ذہن سے اور کس دل سے یہ خیال کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حالات اچھے اس وقت ہوں گے جب اوپر کوئی ٹھیک آئے گا اوپر کہاں سے آئے گا اسی معاشرے سے آنا ہے نا اس نے کہاں سے آنا ہے اس نے کو مرخ سے اترے گا کوئی چاند سے اترے گا کہاں سے آئے گا اسی معاشرے سے اٹھے گا اور اگر اس معاشرے کی اکثریت غلط ہے تو پھر پھر انہوں اس معاشرے کے لیے یہی پڑھا جا سکتا ہے اور کچھ کیا نہیں جا سکتا تو یہ اپنی اصلاح احوال کی طرف توجہ کریں اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو تربیت دیں کیونکہ ان سے جو آگے بچے نکلیں گے یا وہ ٹھیک ہوں گے یا وہ غلط ہوں گے اور یہ آج کل کے ماحول کا مسئلہ ہے کہ ہم مرد بہت زیادہ چونکہ اپنے معاملات کے اندر کئی بار صبحوں کے نکلے نوکریاں ایسی ہیں کہ رات رات واپس آتے ہیں تو پیچھے ماں ہی ہے نا جس نے بچہ دیکھنا ہے جب سکول سے وہ واپس آئے گا تو اگر ماں ہی نہیں صحیح اسی کی تربیت نہیں ہے اور اگر چلو باپ کے گھر میں نہیں ہوئی اور بطور شوہر ہم بھی اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو شکایت کس بات کی کل کو بچہ کھڑا ہو کے جب آپ کی داڑھی کھینچے تو پھر شکایت کس بات کی کل کو بچہ کھڑا ہو کے اگر ماں کو حکم چلائے تو شکایت کس بات کی اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور اذن و توفیق بخشے کہ جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اگلے نشست پہ انشاءاللہ اللہ باپ کی ذمہ داریوں پہ ہم بات کریں گے ماں پہ تو ہر کوئی اعتراض کرتا ہے انشاء اللہ اللہ کے دیے اذن و توفیق سے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین و صلی اللہ علیہ خیر خلقی سید نولانا محمد ولا علی و اصحاب ہی اجمعین میرا